کسی رستے رکنے لگے ہجرت پہ مجبور کیا گیا قتل کی تدبیریں ہوئی قتل کی تدبیر ان اللہ چلیں گے ہم وقت کا تو مجھے احساس ہے بڑا نازک ہوتا ہے رمضان شریف لیکن ابھی ہمارے پاس تین جمے ہیں انشاءاللہ لیکن میں اسے جلدی میں ختم کروں اس طرح مزہ نہیں آئے گا یہ ترتیب بار ہم چلتے رہیں گے مزہ آئے گا پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے جواب دیتے چلے جائیں کیا نبی پاک مشرقین مکہ سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ ہے اور مشرق اللہ کو نہیں مانتے تھے عام بچارے لوگوں کا یہی خیال ہے اچھے لکھے پڑھے شہری دیہاتی عام لوگ جو ہمارے آواز نہیں سنتے قرآن کے قریب نہیں آتے ان بچاروں کا یہی خیال ہے کہ مکے کے مشرق جو تھے نا یہ اللہ کے قائل نہیں تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے اور نبی پاک ان سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے عام لوگوں کا یہ خیال ہے میں اس کا پہلے جواب دے لوں یہ میں صاف کر دوں معاملہ مجھے یہ بتائیے کعبہ جس کے وہ متولی تھے کعبہ جس کو انہوں نے تعمیر کیا تھا کعبہ جس کی وہ صفائی کیا کرتے تھے جہاں آنے والے حاجیوں کو وہ ستو پلایا کرتے تھے جس کی کوک میں حجرِ اسود نصب تھا جہاں آب زمزم کا چشمہ تھا کعبہ جہاں حاجیوں کو وہ ستو پلاتے ہیں آب زمزم پیتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اس کعبے کو وہ کیا کہا کرتے تھے بیت اللہ کس کا گھر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے یہ میری پہلی دلیل ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ بیت اللہ کیوں کہتے تھے بیت اللہ کہنے سے مقصد تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے اچھا ایک اور بات بتائیے نبی پاک کے والد محترم کا نام کیا ہے ظاہر بات ہے نبی پاک کے والد ہیں نبی پاک ان کی اولاد ہے یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوئے عبد المطلیب کے بیٹے ہیں عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا عبداللہ اللہ اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ اللہ کیوں رکھتے تھے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے تو قائل تھے تیسری میری دلیل بڑی زبردست دلیل ہوگی یہ دو دلیلیں یہ بھی کمزور نہیں ہیں لیکن تیسری دلیل تو ناقابل شکست دلیل ہوگی ذرا آپ زین میرے حوالے کیجئے شرک کی تعریف کیجئے مکے والے مشرق تھے نا مکے والے کیا تھے مشرق تھے نا انہیں قرآن مشرق کہتا ہے نا ہم انہیں کہتے ہیں مشرقین مکہ مشرقین قریش مشرقین مکہ وہ مشرق تھے شرک کرتے تھے شرک کیا ہوتا ہے کس کے ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ شرک کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات یا اللہ کی صفتوں میں مخلوق کو سانجی بنانا مخلوق کو حصے دار بنانا مخلوق کو شریک بنانا شرک کی تعریف کیا ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفتوں میں غیر اللہ کو شریک بنانا اور لوگوں وہ مشرق تب ہی بنے گے جب پہلے اللہ کو مانتے ہو میری دلیل زیر میں آئی کہ نہیں آئی نہیں آئی تو دوبارہ دہرا دو دیتا ہوں اللہ کرے ذہن میں بیٹھ جائے بھائی شرک کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفتوں کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا تو مشرقین مکہ مشرق تب بنیں گے جب وہ اللہ کے ساتھ کیا کریں گے بولو کس کے ساتھ اگر وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں پھر شرک کس کا کرتے تھے اگر وہ اللہ کے قائل نہیں تھے شرک کس کا کرتے تھے مشرک ہوتا ہی وہ بندہ ہے جو پہلے اللہ کو مانے پہلے اللہ کو مانے اللہ کو تسلیم کرے پھر اللہ کے ساتھ کیا کرے شریک کرے ذرا ایک جگہ دیکھیے میری چوتھی دلیل پیچھے آئیے سفر نمبر ایک سو بتی پہ آئیے وہ نمبر ایک سو بتیس ایک تین دو سورت کا نام سورت انعام ہے جی سورت کا نام سورت انعام آٹھواں پارہ ہے جی اور آیت نمبر ہے جی ایک سو سینتیس جی دوسری سطر جی صفا ایک سو بتیس ایک تین دو سورت انعام سورت انعام کی آیت ایک سو سینتیس اور جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس کی سطر دوسری مشرقین مکہ کا ایک عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے جی ذرا غور سے توجہ کرنا وجالو للہ ہے ذرا منل ہر سے نصیبہ فکالو ہاضا لہذا لہ ہاضا للہ, للہ, للہ, للہ بے زام و ہاضا لائنا مشرقین کا شرک سنو وجالو للہ اور وہ نکالتے ہیں اللہ کے لیے جال بناتے ہیں بناتے ہیں نکالتے ہیں اللہ کے لیے کس چیز میں سے مما ذرا من الحر سے اس چیز میں سے جو زمین سے پیدا ہوئی یعنی کھیتی کھجورے جو زمین سے کھیتی پیدا ہوئی اس میں سے بھی بناتے ہیں ول اور چوپائے ڈنگر بھیڑے بکریاں گائیں یہ جو ڈنگر ہیں ان میں سے بھی نکالتے ہیں نصیب یہ تو اردو کا لفظ ہے جالو للہ، کس کے لیے حصہ نکالتے ہیں کس کا سیدھا بیان ہو رہا ہے شاہباج کس کا صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے اللہ کے نام کے حصے بھی اس کے باوجود کیا تھے مشرق اگر آپ نے آئندہ میرے تین درخت سنے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مشرقین مکہ کا شرک کیا تھا پھر آپ اپنے گرے میں جھانکے کہیں ہمارے اندر بھی تو نہیں ہر سے نصیبا اور بناتے ہیں اللہ کے لیے اپنی کھیتیوں میں سے اپنے چوپایوں میں سے نصیب حصہ فقالو پھر کہتے ہیں ہاضا حاض اللہ اے حصہ ہو گیا اللہ دہ وہ ہاضا لرک آئینہ یارویں ہو گئی پیرا نے پیر دی یہ قربانی ہو گئی اللہ کی یہ سبیل ہو گئی حضرت حسین کی یہ اشر ہو گیا اللہ کا یہ نیاز ہو گئی فلاں بزرگ کی یہ حصہ ہو گیا اللہ کا وہ ہاضا لشرا اور یہ حصہ ہو گیا ہمارے شریکوں کا آگے سنو آگے مزے والی بات آگے ہیں جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا دھیری نکالی نا یہ کھجورے ہمارے شریکوں کی نیاز ہے جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا فلا اللہ وہ اللہ والے حصے میں ملنا نہیں چاہیے پیراندی مار پہ جائے گی وہ اللہ والے حصے میں ملنا نہیں چاہیے بزرگ ناراض ہو جائیں گے بھائی جو حصہ وہ شریکوں کے لیے نکالتے تھے اللہ وہ اس حصے میں نہیں ملنا چاہیے جو حصہ اللہ کے لیے نکالا ہے وما اور جو اللہ کا ہے فہو یا فہو یا شرم وہ شریکوں والے حصے میں مل جائے خیر ہے بے نیاز خیر ہے خیر ہے, خیر ہے, خیر ہے بے نیاز ہے شریکوں والا حصہ اللہ کی طرف نہیں ملنا چاہیے اللہ والا حصہ جو ہے وہ قربانی بھامے ہووے نہ ہوے ہووے یارویدہ ناغا نہ ہو زکاة بندہ دےوے نہ دےوے فلان بزرگ کی جو منت مانی ہے دیکھ پکانی ہے وہ ناغا نہیں ہونا چاہیے سا اما یحکمون اللہ فرماتے ہوں کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو ان کا حصہ میرے پاس الگ کرو, کرو بزرگ ناراض ہو جائیں گے میرا حصہ چلا جائے خیر ہے خیر ہے وہ جو ہے نا بے نیاز ہے کیا ثابت ہوا جی صورت انام کی ایسے صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے اپنی کھیتیوں میں سے جانوروں میں سے اللہ کے حصے بھی نکال تھے اس آیت نے سابت کیا یہ آیت نوٹ کیجیے معلوم ہوا نبی پاک یہ بات تو مشرقین سے منوانا آپ. بیٹھے رہنا ہے. کسی نے جانا نہیں یہ ایک پرچی ہے اور پرچیوں کا جواب بھی وقت تو نہیں ہے لیکن اس کا جواب مجھے میں مجھے نے دینا ہے آج کل جناب کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ حضور روزہ مبارک والی جگہ جنت نہیں ہے حضور کے روزہ مبارک والی جگہ جنت نہیں ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں غلطیاں ہیں اللہ برائے مہربانی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں محمد عالم قریشی دیکھیں مجھے کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے اس قسم کی خبریں اڑتی پڑتی پہنچتی رہتی جو پروپگنڈا ہوتا ہے ہر جماعت میں کچھ اچھے بندے بھی ہوتے ہیں بلکہ بہت بندے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہر جماعت میں کچھ گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں وہ خراب کرتی ہیں اس جماعت کو ہر جماعت جماعت اچھی ہوتی ہے مشن اچھا ہوتا ہے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں کاج کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ خبیص الفطرت بندے داخل ہوتے ہیں دو چار بندے جن کے بارے میں مجھے علم ہے وہ اپنے اوپر لبادہ اوڑھتے ہیں تبلیغی جماعت کا کہ ہم تبلیغی جماعت کے ہیں چلے لگاتے ہیں تبلیغی اور وہ میرے خلاف مسلسل پروپیگنڈے میں بکواس جھوٹ جو منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں مجھے آپ بتائیں بھائی تبلیغی جماعت جو ہے ان کا مشن ہے جوڑ پیدا کرنا یہی مشن ملحب تبلیغی ملحب ہے. جماعت والے کیا کہتے ہیں کیا پیدا کرو جوڑ اب جو آدمی جوڑ پیدا نہیں کرتا اور تبلیغی جماعت کا چوتھا نمبر ہے اکرام ہے مسلم اور جو بندہ علما کا احترام نہیں کرتا مجھے بتائیے وہ تبلیغی وہ گندی مچھلی وہ خراب کرتا ہے لبادا اڑتا ہے صرف غلط مشن کے لیے اپنے غلط اور گندے عقیدے کے لیے میں نے شجہ بات کی تقریر میں وہ ملتی ہے تقریر باہر آپ کو مل سکتی ہے میں نے اس کی بڑی وضاحت کی تھی دونوں جگہوں پہ جلدی میں بات کچھ ایسی زبان سے نکلی کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی لیکن میں زندہ موجود ہوں اللہ کے بندوں پروپیگنڈا کرنے سے پہلے میں جو زندہ موجود ہوں سرگودا میں رہتا ہوں تو اگر امانت دیانت کا تقاضا یہ ہے علم کا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور آپ کہیں جناب آپ کی یہ کیسٹ ہے اس سے ایسے معلوم ہو رہا ہے آپ کا کیا عقیدہ پھر میں کہوں تو اس کے بعد آپ پروپیگنڈا کریں آپ سارے آدمی اس بات پہ گوا رہے میرے سامنے قرآن ہے میں بابوز ہوں سے لے کے ممبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے وہ ایماندار نہیں ہے وہ ایماندار بے ایمان آدمی ہے جو اس کا انکار کرتا ہے قطن نہیں میں نے میرا یہ خیال اور میرا یہ نظریہ نہیں ہے کہ علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ ما بینہ بیتی و ممبری روزت و من ریاض الجنہ یہ غلط حدیث ہے یا میں اس کو جنت نہیں سمجھتا دیکھئے آپ مجھے بتائیے سنتے رہتے ہو جنت ماں کے قدموں کے نیچے, نیچے, ہے, نیچے ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیئے نیچے آپ کھو تو نیچے جنت ملے گی جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں میں نے محد سین نے کیا میں اٹھاؤ وہ حدیث کی کتابیں پڑھو حشیا اس کا جہلو کیا میں ملا علی کاری نے اور محدثین نے؟ وہ کہتے ہیں جنا مفزی لل جنا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہے ماں کی خدمت کرو جنت پاؤ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہیں جہاد کرو جنت پاؤ میرے گھر اور روزے کے درمیان ممبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت ہے اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی حالت میں جو بندہ یہاں پہنچ گیا ایسے سمجھے جنت میں پہنچ گیا یہ مطلب ہے اس حدیث کا پھر تم استدلال کرتے ہو اصل میں مولوی لوگوں کو خراب کرتے ہیں مولوی کہتے ہیں جی وہ جنت کا ٹکڑا ہے نا جی ہاں جی جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں مردے ہوتے اصل میں یہ تکلیف ہے اگلی جنت میں مردے ہوتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں جنت میں تو زندہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے نبی بھی کیا ہیں زندہ ہیں میری بات یہ غور سے سننا سمجھدار لوگ موجود ہو خدا کے لیے مجھے بتاؤ یہ ہمارے حضرات جو ہیں مخالفین ہیں مخالفین کیا ہیں ہمارے دوست ہیں یہ بھی تین دن کے لیے موت تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نہ کہ بالکل ہی نہیں مندے یہ مانتے ہیں کہ سووار کے دن رو نکلی مانتے ہیں منگل کے دن بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا جس ٹائم صحابہ آپ کو دفن کر رہے تھے کیا سمجھ کے کر رہے تھے غسل دے رہے تھے کیا سمجھ کے دے رہے تھے آپ کو قبر منور میں دفن کیا جا رہا تھا کیا سمجھ کے کی آپ کو دفن کیا جا رہا تھا ہمارے یہ دوست قائل ہیں ایک دفعہ رو نکلی تین دن تک نکلی رہی پھر جب آپ کو قبر میں دفن کیا گیا تو پھر روح جسم میں واپس لوٹ آئی یہ تو تم بھی قائل ہو سوال میرا یہ ہے جنت میں تین دن مردہ رہ سکتا ہے اگر یہی دلیل ہے یہ دلیل نہیں ہے ڈھکوسلا بچوں کوئی دلیل ہے تو پیش کرو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے زندگی اور حیات کی تو پیش کرو یہ دلیل نہیں ہے میرے پاس آؤ صورت نا لے قرآن کہتا ہے ولزین اللہ یخلکون مردہ ہیں زندہ قرآن یہ کہتا ہے تو کوئی دلیل ہے تب پیش کرو یہ کوئی دلیل نہیں ہے جنت میں مردے ہوتی ہے تو تین دن کہ کیا رہا اچھا ایک اور بات بتاؤ تم حاجی اور عمرے پہ جانے والے لوگ جو ہو آج وہ جو جگہ ہیں جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا حدیث میں آج وہاں لوگ نہیں مرتے بیٹھے بیٹھے کوئی بندے نہیں مرتے وہاں تو وہ جنت میں مرتے ہیں اگر تمہارا یہی مفہوم لیا جائے کہ جنت میں تو مردے نہیں ہوتے تو وہ لوگ کیوں مرتے ہیں وہاں اس جگہ پہ جنت کا مفہوم میں نے آپ اور میرے نبی کے جسم سے لگنے والی جو مٹی ہے وہ بھی جنت سے آلہ ہے غلط پروپیگنڈا چھوڑ دیجئے ماں بینہ بہتی و منبری روزہ تم میں ریاضل وہ جنت کا ٹکڑا ہے یعنی جو ایمان کی حالت میں وہاں پہنچ گیا وہ کہاں پہنچ گیا جنت میں پہنچ گیا میں اس کا قائل ہوں سبقت لسانی سے میری تقریر میں جلدی سے اگر کوئی مفہوم غلط کسی کے سٹ میں آ گیا ہے تو وہ کل ادم سمجھی جائے حالانکہ آیا نہیں ہے آیا نہیں ہے لیکن اگر وہاں مترشی ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے تو اسے غلط سمجھا جائے بندیالوی آج اعلان کر رہا ہے کہ ما بہنا بہتی و منبری روزہ من ریاضل ریاض میرا یہ ایمان ہے اس کے بعد اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے زہریلا پروپیگنڈا بازاروں میں داڑھی رکھ کے تصویر میں پکڑ کے اور زبان پہ گلے اور زبان پہ بوتان اندر بگد اندر حسد چہرے پہ داڑھی نماز پڑھنی غلط پروپیگنڈے کرنے آج کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بندیالوی اس کو جنت نہیں مانتا اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے لانت اللہ جھوٹوں پر خدا کی لان فٹکار ہو اللہ کی جھوٹے بندوں پر ہم تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں اگر تم غلط پروپیگنڈے کرتے ہو اور دوسری بات بھی سنو پروپیگنڈا کرنے سے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ بندیالوی صاحب کی یہ درس کی رونقیں اور یہ جمعے اور یہ مدرسے اور یہ درس ماند پڑ جائیں گے تو منہ توغیر اپنے غصے میں مرو منہ تو قبلان تم موت مو سے پہلے مرو ساری زندگی مرتے رہو گے مرتے رہو گے اسی جلن میں مرتے رہو گے بھائی یہ درس دیتا ہے تو دنیا ہوتی ہے جمعے پہ دنیا ہوتی ہے اس کو لوگ سنتے ہیں سن کوئی کیوں نہیں سن دیا یہ تمہیں تکلیف ہے اور تم نے چوہے چھوڑ رکھے ہیں آج کے بعد اگر کوئی غلط پروپگنڈا کرتا ہے وہ اپنے باپ کی نہیں عبداللہ ابن اللہ کی نسل ہوگا مشکوک کو نسب ہوگا وہ بندہ غلط پروپگنڈے چھوڑ دو چہرے پہ داڑیاں سجا کے بکواس کرتے پھرتے رہتے ہو جنت نہیں مانتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا دوسری بات بھائی قرآن میں غلطیاں میں کہوں بھائی قرآن میں غلطیاں شرم نہیں آتی بات وہ کرو بے حیا بات وہ کرو جو سجتی ہو اب میں تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے بڑی مدت کی بات ہے میری کتاب واقع کر پہ انہوں نے اعتراض کیا میں نے ان کو جواب دیا تو وہ کہنے لگے جی وہ مولوی اعتراض کرتے ہیں مولوی اعتراض کرتے ہیں آپ کی کتاب پر میں نے کہا بھائی کتاب پر اعتراض کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے عیسائی اور غیر مسلم جو ہیں یہ آج بھی قرآن پہ کیا کرتے ہیں عیسائی اور غیر مسلم آج بھی قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں مثلا ایک اعتراض میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں ذرا بھی سن لیں عیسائی کہتے ہیں غیر مسلم کہتے ہیں مسلمانوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جی ہم کہتے ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے عیسائی کہتے ہیں پھر اللہ کہہ رہا ہے الحمد اللہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں کس کے لیے تو اللہ کا بھی کوئی اللہ ہوا نہ یہ پہلا اعتراض ہے ان کا الحمدللہ پہ اعتراض کر دیا انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بھی کوئی اللہ ہوا نا جس کی وہ حمدے کر رہا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں الحمد الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں قولو میرے بندو تم کہو الحمدللہ یہ جواب دیتے ہیں یہ جملہ میں نے کہا بھائی عیسائی کہتے ہیں غیر مسلم کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں قرآن کی غلطیاں گنتے پھرتے ہیں تی میرے ذمے پا چڑی بھی پنا تم کا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دی اور آپ حضرات جو میرے دوست ہیں احباب ہیں ورکر ہیں میرے ساتھی ہیں ان کی موت درس قرآن ہے آپ اس کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کریں آئندہ جمعے پہ اس سے دگنے بندے آنے چاہیے ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالم یہ بھائی بیمار کے لیے ان کی بچی بیمار ہے جی ان کے لیے دعا کریں باقی سب بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ لاتا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ لاتا اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما اجمائی نو